الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استصفوا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم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 یمن علئی کا انسلم اللہ تمنو علیہ اسلام کم بل اللہ یمن علئی کم اندا کم لان ان کن تم سواد ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم رب يشرح لي صدري ويسر لي امري ويحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم نبویر قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا للإسلام اللہم وفتنا لما تحب و ترضا اللہم وفتنا في سبيلك بیموالنا وأنفسنا آمین یارب العالمين پچھلی دو نشستوں سے ہم سورہ خجرات کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھ رہے ہیں ویسے تو یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورت الخرات کل کی کل مسلمانوں کی حیات اجتماعی سے متعلق مختلف مسائل سے بحث کرتی ہے جس کے تین حصے ہیں پہلے اور آخری حصے میں کچھ اصولی مباحث ہیں درمیانی حصے میں تفصیلی کچھ احکام آئے ہیں اس وقت ارض یہ کرنا ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں سے کفار سے مشرقین سے کوئی خطاب نہیں ہے خطاب کل کا کل مسلمانوں سے البتہ جو تیسرے حصے کی پہلی آیت ہے اس میں خطاب کو عمومیت کا رنگ دے دیا گیا یا یوہن ناس اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر تیرہ جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں پچھلی دو نشستوں میں تو اگرچہ اس کا بھی اصل مضمون یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں عزت اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے چونکہ اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کی ایب چینی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو تو چونکہ ان تمام سماجی برائیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ میں اپنے افضل ہونے کا غرہ ہو کسی دوسرے کے حقیر ہونے کا کمتر ہونے کا احساس ہو اسی پر تمسکر ہوتا ہے اسی پر استجاح ہوتا ہے اسی پر ایب چینی ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر قیمتیں ہوتی تو اصل میں تو اس آئے مبارکہ میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان اکرمکم انہ اطقا کم اللہ کی نگاہ میں زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے زیادہ خدا ترس ہے جس کے اخلاق بلند ہے جس کا کردار جو ہے وہ آدھا ہے البتہ اس میں جو خطاب عام کر دیا گیا یاس یا اس میں گویا کہ ضمنی طور پر ایک مضمون آ گیا کہ مسلم معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہیومینٹی ایٹ لارج جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا بحثیت مجموعی نوع انسانی کے ساتھ اس معاشرت کا اور اس ریاست کا کوئی تعلق ہے کوئی ان کے مابین قدر مشترک ہے اس پہلو سے یہ مضمون جو اگرچہ ضمنی ہے اور یہ میں بارہار کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں ایک بحث چل رہی ہے سلسلہ کلام ہے کہ جو براہ راست متعلق ہے اس وقت کے ماحول سے لیکن یہ کہ اسی کے درمیان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق ہے ابد العباد تک کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی ہدایت اور ابدی رہنمائی سے تو بظاہر اس سیاق و سباق میں وہ بات جو ہے ضمنی ہوتی ہے لیکن اپنی مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے نہایت بنیادی اسی اعتبار سے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ مسلمان معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا بقیہ پوری نوع انسانی سے ایک تعلق ہے اگرچہ اصل رشتہ اخوت جو ہے وہ تو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے ان نمل مومنوں نہ اقوت فاصلح لیکن ایک اخوت انسانی بھی ہے اس اخوت انسانی کے رشتے میں تمام انسان عام اس سے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوں وہ منسلک ہیں چونکہ ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں یا یوہناس ان ناخل ناکم ان زکریم و انصا و جالناکم شعبم و اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہے ایک مرد سے ایک عورت سے یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ یہ جوڑا اس کا نام کیا تھا قرآن حکیم نے اس کی سراہد نہیں کی دو ہی مقامات ہیں یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے اور سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ تمام نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہے یا یوناف التقور ابکم النزی خلق واحد خلق امن حاضا جہاں کثیرم و نسا <وَنِسَاعًا> معلوم ایک مرد ایک عورت کی نسل سے قرآن نے کہیں سراہت نہیں کی ہے کہ ان کا نام آدم اور حوا ہے لیکن بہرحال یہ مسئلہ اب ہوگا سائنس اور مذہب کے مابین اور سائنس اور تاریخ کے مابین کہ وہ اس میں تحقیق کرے اور کسی نتیجے تک پہنچے لیکن قرآن کی صراحت یہی ہے کہ ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں سائنس بھی اس کی توثیق کرتی ہے کہ تمام انسانوں کی کروموزومز وہ بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں جو بھی مختلف نسلیں وجود میں آئی ہیں ان سے جینز میں تو کچھ فرق لاتے ہوا ہے لیکن سپیشیز ایک کی ہے نو ایک ہی ہے ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے یہ پوری نسلیں انسانی جو دنیا میں آباد ہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں بھی ہو بہرحال یہ مضمون تھا کہ جو اس آیا مبارکہ کا جو میں نے ارض کیا تھا کہ جو عمومی پہلو ہے اب اس سے اگلا مضمون جو ہے آیت نمبر چودہ اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ پہلے تو ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہے کہ افضلیت کی بنیاد کیا ہے کون آلہ ہے کون ادنا ہے لیکن ایک ورٹیکل ڈویژن ہے مسلم معاشرت غیر مسلم معاشرت سے جدا ہے اسلامی ریاست غیر مسلم ریاست سے علیحدہ ہوگی یہ جو مسلمانوں کی اپنی معاشرت وجود میں آتی ہے مسلمانوں کا اپنا معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے ایک اسلامی ریاست اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس میں شمولیت اور شرکت کی بنیاد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد اسلام ہے اصل میں اب بکیا جو یہ پانچ آیات ہیں اس پورے مبارکہ کی جن کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیاد ہے اسلامی معاشرت کی اسلامی ریاست کی اس میں شرکت کے لیے کسی شخص کا مسلمان ہونا شرط ہے اسی میں ضمنی طور پر مضمون آ گیا ایمان کا ایمان ایک جداگانہ حقیقت ہے ایمان ایک مخفی حقیقت ہے ایمان تو ایک طلبی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی شخص میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے اور یہ راست تو قیامت کے دن فاش ہوگا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کا رہنما بنا پھرتا رہا ہو مسلمانوں کا قائد اعظم شمار ہوتا رہا ہو لیکن یہ کہ آخرت میں معلوم ہو کہ یہ تو ایمان کی بنیادی جو شرط ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا یا یہ کہ کوئی مسلمانوں میں بڑا چودھری رہا ہو عبداللہ ابن اوبئی کی طرح کا اور وہاں یہ بات کھل جائے کہ وہ تو منافق تھا وہ رئیس المافقین تھا یہ حقائق منکشب وہاں ہوں گے یہاں جو بنیاد ہے وہ در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کریں گے اور ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے پابند ہیں اسلامی ریاست کی مکمل شہریت کی بنیاد اسلام ہے مسلمان ہی اس کا شہری ہوگا اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو مزید واضح کر دوں اس لیے کہ یہ مضمون تو جیسا کہ میں نے ارض کیا یہاں پر کہ ایک مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ضمنی طور پر آئے گا اگرچہ انتہائی اہم مضمون کہ اگر اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو پھر ڈیفائن کیا جانا چاہیے مومن کون ہے اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اور اسلامی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد اسلام ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں تمام مسلمان روئے ارضی کے وہ ایک عالمی برادری میں منسلک ہیں دنیا میں اگرچہ تقسیمیں پہلے بھی رہی ہیں سوائے خلافت راشدہ کے حکومت بھی ایک ہی تھی بعد میں بھی کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک ہی ریاست نہیں دورے بنو میا تک ایک ہی ریاست تھی پورے پورے ارضی پر اس میں تمام مسلمان شامل تھے لیکن بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دورے بنو میا ختم ہوا دورے بنو عباس کا آغاز ہوا دو مملکتیں قائم ہو گئی بنو عباس کی حکومت علیحدہ تھی اور بنو میاں ہی کی ایک شاخ تھی کہ جو ایک علیحدہ حکومت جو قائم ہوئی ہسپانیہ میں وہ جاری رہی تو مملکتیں دو ہو گئی اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرا مملکتیں تو بدلتی چلی گئی تقسیم در تقسیم خلافت بنی عباس کے زمانے میں بھی کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں رہی تھی یہ تقریباً ڈھائی تین سو برس تو یہ دور جو ہے بہت ہی عروج کا دور ہے اس میں واقع تن مرکزی حکومت جو ہے اس کا تسلط اور اس کا اقتدار وہ پورے اس علاقے کے اوپر تھا لیکن بعد میں مرکزی حکومت مزمین ہوتی چلی گئی مختلف سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں برسر اقتدار تھے خطبے میں نام خلیفہ کا آتا تھا وہ ایک گویا کے سمبولک اور ایک علامتی وحدت کا نشان تھا باقی حقیقی اختیارات جو وہ تو سلاطین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے پھر اس کے بعد جب خلافت برو عباس ختم ہو گئی تو پھر تو باقاعدہ علیحدہ علیحدہ مملکتیں قائم ہو گئی مغل امپائر ہے ہندوستان میں صفوی حکومت تھی ایران میں پھر وہ خلافت عثمانیہ کا ایک زمانہ ایک علاقہ ہوا پھر یہ کہ حجاز کا علاقہ بہت طویل عرصے تک خلافت عثمانیہ کے تحت بھی نہیں آیا بلکہ وہ بھی ایک حکومت رہی ہے بہت عرصے کے بعد اس نے خلافت کا اعلان کیا جبکہ حجاز پر بھی اس کا اقتدار جو ہے عال عثمان کا وہ پورا ہو گیا ہے قائم ہو گیا ہے تب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا ورنہ اس سے پہلے وہ بھی ایک حکومت تھی جیسے کہ مغلوں کی حکومت تھی ویسے ہی حکومت جو ہے وہ ترکان عثمانی کی بھی تھی اسی طرح مصر میں علیحدہ حکومت نہیں اور شمالی افریقہ کے ممالک میں علیحدہ حکومتیں نہیں لیکن ایک بات نوٹ کر اور یہ بہت اہم ہے تاریخی اعتبار سے اس صدی کے آغاز تک مسلمانوں کی وحدت ملی برقرار تھی۔ ہر مسلمان ہر مسلمان ملک کا شہری تھا کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں تھا کہیں کوئی ویزا نہیں تھا مختلف حکومتیں انتظامی حیثیت سے علیحدہ تھی معلوم ہو گیا کہ یہاں سے مغلوں کی حکومت کا جو ہے دائرہ شروع ہو گیا ہے صفیوں کی حکومت ختم ہو گئی یہاں سے ترکوں کی حکومت کا دائرہ شروع ہو گیا فلاں کی حکومت ختم ہو گئی یہ انتظامی علیحدہ یونٹس تھے مسلمان یہاں سے وہاں مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق جہاں چاہتا ہے جاتا تھا اور یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی سیاح چلا ہے اقسائے مغرب سے مراکش سے چلتا ہے ایک سیاح ہندوستان میں آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر وزارت کے منصب پر فائز ہو جاتا کوئی سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے تم تو سن آف دی سوائل نہیں ہو تم یہاں آ کر کیسے اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے تو اس صدی کے آغاز تک وحدت ملی برقرار رہی گویا کہ ہر مسلمان جو ہے ان تمام حکومتوں کا ایک انٹرنیشنل سٹیزن تھا اس کے پاس ایک بین الاقوامی شہریت اس کو حاصل تھی وہ جہاں چلا جائے جہاں چاہے چلا جائے کسی مسلمان کی حکومت ہو اس کی جو جہاں تک شہریت ہے اس کا اس کے حقوق برقرار ہے تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ اس صدی کے شروع میں ویسٹرن لزم نے ہماری وحدت ملی کو ختم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے ہیں اور پھر ہر جگہ پر انہوں نے نیشنلسٹ قوم پرستانہ تحریکوں کو فروغ دیا ہے اور مصر المصری مصر مصریوں کا ہے الشام شام ال شام شامیوں کا ہے شامی کوئی علیحدہ شہ ہے مصری کو علیحدہ شہ ہے یہ کوئی تصور اس صدی سے پہلے عالم اسلام میں موجود نہیں تھا یہ بالکل ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور در حقیقت یہ مغربی امپیریلزم کا سب سے کاری وار ہے جو امت مسلمہ پر ہوا ہے ورنہ ایک مسلمان تمام جو عالم ارضی کی مسلمان حکومتیں تھیں ان کا وہ گویا کہ ایک مسلمہ شہری تھا اسے حقوق شہریت ہر ملک میں حاصل تھے اسے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے نہ کہیں پاسپورٹ اس کا چیک ہوتا تھا نہ کہیں کسی ویزا کی اسے ضرورت تھی تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے اب بھی ظاہر بات ہے کہ صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی تو کسی ایک خطے میں قائم ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی جو حدود ہوں گی اس کے لیے انتظامی طور پر کچھ نہ کچھ کاغذات کوئی تشخص کوئی علامت جو ہے کہ کون شخص اس ملک کا شہری ہے انتظامی اعتبار سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے عارضی طور پر یہ جغرافیائی حدود جو ہے وہ ہمیں قبول کرنے پڑیں گے جغرافیائی سرحدوں کا لحاظ کرنا پڑے گا لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ ہر مسلمان گویا کہ پوٹینشیل شہری ہے ہر مسلمان ملک کا ہر مسلمان مملکت کا اسے وہاں پر حق شہریت حاصل ہونا چاہیے اور جیسے جیسے وہ وقت آئے گا آئے گا تو لازمن اس کی تو خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہو اور خلافت علام حاج نبوا کا نظام جو ہے پورے پورے عرضی کے اوپر قائم ہو جائے تب تو وہ صورت بل فیل بھی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے بھی بالقوہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان روئے ارضی میں جہاں بھی کوئی مسلمان حکومت ہے پوٹینشلی بالقوہ اس کا شہری ہے اور اس کا جو ریورس ہے یا کانورس ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا نہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر شریک ہوتا ہے نہ مسلمان ریاست کا شہری ہوتا ہے یہ بھی اس صدی کا تصور ہے یہ نیشنلزم جو ہے ان دونوں تصورات کی شد و مد کے ساتھ نفی کی علامہ اقبال نے اور انہیں کو حق پہنچتا تھا اور انہی کا یہ مقام بھی تھا کہ وہ اس کی نفی کرتے اور اس کی جو نفی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا کسی اور شخص کا انٹلیکچل لیول وہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو اس طریقے سے قبول کر لیا جاتا ذہنن اگرچہ یہ اب بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پورے طور سے مسلمانوں نے اس بات کو ابھی ذہن قبول نہیں کیا ہے جس گہرائی میں تو قبول کرنا چاہیے آج بھی ہمارے ہاں خود اس ملک میں مملکت خدادات پاکستان میں بھی وہ سیکولر کانسر موجود ہیں اور بعض مذہبی لوگ جو ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں یہ جو تصور ہے کہ ایک جغرافیائی حد میں بسنے والے تمام انسان مساوی شہری ہیں چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو پارسی ہو ہندو ہو یہ تصور تو اسلام کے لیے تو بالکل اجنبی تصور ہے اسلام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ملک میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ علیحدہ ہوں گے یا علیحدہ ہوں گے ان کی معاشرت علیحدہ ہے ان, کا, ان کی تہذیب علیحدہ ہے ان کا تمدن علیحدہ ہے اور ریاست میں بھی غیر مسلم وہ در حقیقت ذمی ہے یہ بھی ایک بڑا اس وقت ایک بغالتا پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک ذمی ہوتا ہے ایک معاہد ہوتا ہے یقیناً درمیانی عرصے کے لیے معاہد ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اب جیسا کہ آپ کے علم میں صلاح ہدیویہ ہوئی گویا کہ معاہدہ ہو گیا بہت سے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے لیکن یہ در حقیقت انتریم پیریڈ ہے ابھی وہ ریولوشنری پروسیس جاری تھا جب غلبہ حاصل ہو گیا نزیرہ عرب میں تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ کسی مشرق کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا جو بھی معاہدے اب تک تھے وہ اپنی اپنی مدت تک جن کے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے اور باقی یہ کہ جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی کسی معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی کفر اور اسلام میں معاہدے کا تصور جائے حق و باطل کے مابین کسی مستقل معاہدے کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں یہ عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے اصولی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے اسلام کو اپنے حقانیت کا یقین ہے. تو حق جو ہے وہ جو علامہ اقبالی کا شعر ہے بڑا پیارا کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نکل قبول ممکن نہیں ہے حق و باطل کے مابین کو مستقل معاہدہ کیا ہاں درمیانی ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میساک مدینہ بھی اسی قسم کی ایک تدبیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے اسی طریقے سے قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن جیسا کہ توبہ کی ابتدائی آیات میں آ گیا ہے کھلا اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ جو اپنے اپنے معاہدے کی مدت جن کی ہے وہ پوری ہوتی جائے گی تو وہ سمجھ لے کہ آئندہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کوئی معاہدہ نہیں اسلامی ریاست میں مستقل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ مکمل شہری مسلمان ہیں اور غیر مسلم ذمی ہے لیکن ذمی در حقیقت کوئی گالی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لیتی ہے اس کی جان مال عزت آبرو اس کی مذہبی آزادی عقیدے کی آزادی عبادت کی آزادی اس کے معبت، اس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ جو اسلامی ریاست لے گی یہ ذمہ داری ہے اس اعتبار سے وہ ذمہ ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے مسلمان لوٹ لے جو چاہے ان کی کس عزت کے اوپر نابوز پر حملہ کر دے قتل نہیں ان کی جان بھی اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کسی مسلمان کی جان ان کا مال بھی اتنا ہی محفوظ ہوگا اور حفاظت کے قابل ہوگا جتنا کسی مسلمان کا مال ان کی عزت جو ہے اس کی بھی حفاظت اتنی ہی کی جائے گی جتنی کسی مسلمان کی عزت کی ان کے جو معابد ہوں گے ان کی عبادت گاہیں ان کی بھی حفاظت اسی طرح کی جائے گی جیسے مسجدوں کی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ وہ اسلامی ریاست کے مکمل شہری نہیں یہ ہے اصل جو بحث ہے اہم جو ان پانچ آیات میں آ رہی ہے لیکن اس میں در حقیقت معاملہ آ رہا ہے اسلام اور ایمان کے مابین ایک فرق اس لیے کہ اسلام کی اصل بنیاد تو ایمان ہے یہی وجہ میں نے بارہ آپ سے عرض کیا ہے پورے قرآن مجید میں یا یوح الزین اسلموں کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا یا یوہل المسلمین کا لفظ کہیں نہیں آیا یا یوہل المسلمون کہیں لفظ نہیں آیا یا یو اللہ لذین کا اقسیدہ خطاب کہیں نہیں آیا جہاں بھی کتاب ہے مسلمانوں سے یا یو الزین اس اعتبار سے لفظ جو ہے اہم بنیاد جو ہماری اس طرح ہے وہ تو ایمان ہے اسلام کی بنیاد ایمان ہے نجات کی بنیاد ایمان ہے لیکن چونکہ ایمان اس دنیا میں کسی نظام کی بنیاد نہیں بن سکتا ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے ایمان ایک یقین کی کیفیت ہے جو قلب میں ہوتی ہے ایمان خاص انسان کے ذہنی کیفیت کا نام ہے اس کی بنیاد پر کوئی قانونی ڈھانچہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا قانونی اور دستوری ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ اس سورہ حجرات میں کہ جو مسلمانوں کے حید اجتماعی کے تمام بنیادی مسائل سے بحث کر رہی ہے اس ایشو پر اس قدر شبد و مد کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یہ ہے در حقیقت اس کا جو پس منظر ہے اب آئیے کہ اس آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں قالت لراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں میں نے یہ کا اضافہ کیا یہ بدو کہتے ہیں اس کی وضاحت میں کروں گا کہ کیوں میں نے اس لفظ کا اضافہ کیا قالت العرام و یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لم لمتو مینو اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولاقن اولو اسلم بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ولما یتول ایمان و يدخل فی تا حال ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تو تیر اللہ و رسول اور اگر تم اطاط کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلت مِّنْ انعامال کم تو اللہ کچھ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ان نمل مو منون لزین آمنو <جَهِينَ> اب دیکھیے صرف اس کا جو کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ فرق بیان ہوا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے تو فطری طور پر سوال پڑ